اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطور الرجیم من حمزیہی ونفقیہی ونفسی قال الملع من قوم فرعون انہذا لساحر علیم قال الملع من قوم فرعون فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا انہذا لساحر علیم یقیناً یہ تو بڑا ماہر فن جادوگر ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی جبکہ سورت صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرعون نے کہا کہ یہ ماہر فن جادوگر ہے فرعون نے یہ بات ان سرداروں سے کہی در قصہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے موسا علیہ سلاط و السلام کے موجزے کو بے اثر ثابت کرنے کے لیے دو بہتان کھڑے ایک بات تو یہ کہی کہ یہ ماہر فن جادوگر ہے اور دوسری بات یہ کہی ان یخرجکم من ارد یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے فمادہ تمرون تو تم کیا حکم کرتے ہو یعنی کیا مشورہ دیتے ہو دو باتیں کہیں ایک انحادہ ساحر العلیم اور دوسری یرییدہ کمن من کو اب چونکہ فرعون کی جو قوم ہے اسے فرعون نے اس قدر بے بقعت بنا دیا ہوا تھا کہ وہ اسے اپنا معبود سمجھنے لگے اتنا بیوقوف بنا دیا تھا تو اس کی قوم نے بھی فرعون کی بات سن کے پھر فرعون کی بات دہرائی یعنی پہلے فرعون نے یہ بات کہی اور اس کے بعد پھر اس کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے فرعون کا چبایا ہوا لقمہ ہی چبایا اس کی کہی ہوئی بات ہی دوبارہ دہرائی تو کالو ارجہ و اقاہو و ارسل فلم تو انہوں نے کہا اسے مہلت دے اور اس کے بھائی کو بھی یعنی موسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ ہارون بھی تھے انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی دعا کے بعد ثنا شکوا آد الدا کا اللہ نے کہا کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی کے ساتھ مضبوط کر دیں گے موسا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ بج علی من اہلی ہارون اخی میرے ساتھ ایک بوجھ بانٹنے والا میرا بوجھ اٹھانے والا اور بھی بنا دے یعنی میرے بھائی ہارون کو تو دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو اب یہ دونوں جب توحید کی دعوت لے کے پہنچے اور معجرے کو فرعون اور اس کی قوم نے جٹلایا تو مشورہ کر کے کہتے ہیں ارج ہوا آخا ہوا ارصنفاین حاشرین اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر کر ان کو تھوڑی سی اہلت دو تھوڑا وقت رہنے دو ابھی اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو تو ان کے بارے میں مطلب ہے کہ ابھی فی الحال کوئی فیصلہ نہ کیا جائے بلکہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح سے پرکھ لیں ان کا معاملہ چند روز تک ملتبی رکھا جائے اور شہروں میں اکٹھے کرنے والے بھیج دو یتو کبھی کلاہر علیم وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر کو لے آئیں چونکہ پھر نے کہا کہ یہ موسا ماہر فن جادوگر ہے تو اس جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہر شہر میں بڑے بڑے ماہر فن جادوگر ہے تو ہم ان جادوگروں کو بلا لیتے ہیں مقابلہ ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تو پھر نے ایسا ہی کیا جیسا کہ سورت شعرا میں آگے تفصیل سے آ رہا ہے اور منہ علیہ سرات و سے مطالبہ کر کے مقابلے کا دن رکھا گیا یوم الزینہ یوم الزینہ اور وقت مقرر کیا شرن ناسوحا دن چڑے کا وقت جیسے سورت صورتحا میں ہے تو یہاں پہ وہ ساری باتیں ذکر نہیں کی اللہ نے افتسار کے ساتھ واقعہ کو بیان کیا ہے و جاسحرۃ فراؤن اور جادوگر فرعون کے پاس آئے کالو انہوں نے کہا لنا ان نالاجر ان کنا نشن الغالبین یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ سلا بدلہ ہوگا کچھ اجر ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے جادوگروں کے سامنے کوئی بلند مقصد نہیں تھا بلکہ محض پیشہ وارانہ کمائی ان کا مطلوب و مقصود تھی اس لیے انہوں نے پہلے فرعون سے بطور سوال اس چیز کا تقادہ کیا تو فرعون نے کہا کالانہ انگ و انََََََََََ کمل ہاں یقیناً تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے فرعون نے اجرت کا بلکہ مقربین میں شامل کرنے کا وعدہ کر لیا اب فرعون نے ان کو کہا کہ تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے فرعون کی یہ بات پوری تو ہوئی وہ جادوگر اس مقابلے کے بعد واقع مقرب بن گئے لیکن وہ مقرب فرعون کے نہیں اللہ رب العالمین کے مقرب بن گئے تھے اب یہ خدائی کا دعوی کرنے والا فرعون اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ انہیں اجرت اور قرب وہ کس کا ملنا ہے کالو انہوں نے کہا یا موسا اے موسا اما ان تلقی یا و اما ان نکونا نحن نملقین اے موسا یا تو ڈالے گا یا ہم ڈالنے والے پھینکنے والے ہوں اصل میں جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو جس کی پہل ہوتی ہے نا پہل اس کو ایک طرح کی برقری پہلے سے مل جاتی ہے کوئی بھی مقابلہ ہو کسی بھی قسم کا جس کو پہل مل جائے اس کی ایک طرح کی برقری ہوتی ہے جیسے یہ وہ میچ وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کو پہلے باری مل جائے تو وہ جی انہوں نے اتنا سکور کر لیا ہے ان کا ایک روب دوسری ٹیم پر مسلط ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے یا وہ کھیلتے ہوئے مثلا فٹ بال ہاکی وغیرہ جو ٹیم پہلے گول کر دے تو وہ دوسری ٹیم پر پریشر آ جاتا ہے تو پہل کرنے سے ایک طرح کی برتری ہوتی ہے تو اب یہ جادوگر آ بڑے بے نیاز ہو کے پیشکش کرنے لگے موسا علیہ سلاۃُ السلام کو کہ آپ نے اپنا پہلے کباب دکھانا ہے یا ہم دکھائیں تو موسیٰ علیہ صلاۃ السلام نے ان کی اس پیشکش سے بھڑ کے بے نیازی دکھائی اور کہا ٹھیک ہے پہلے تم جو ڈالنا ہے ڈال دو قال ڈالو القوا القو سحروا فلم الناس بو وجاؤوا بسحر عظیم موسا نے کہا تم ہی پہلے ڈالو تو جب انہوں نے وہ اپنی رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا اور انہیں سخت ڈرا دیا وہ جاؤ بہرین عظیم اور وہ بہت بڑا جادو لائے اب موسا علیہ السلاۃ والسلام نے شان بے اعضی کا اظہار کرتے ہوئے ان کو کہہ دیا انہوں نے اپنی لاٹھیاں پھینک اور وہ رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں سانپ اور اجدہ بن کے سامنے آگئیں تو اللہ صنح و تعالیٰ فرماتے ہیں سحر الناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا یعنی ان رسیوں کی حقیقت نہیں بدلی رسیاں حقیقت میں رہی رسیاں کی رسیاں ہیں دیکھنے والوں کو وہ سانپ محسوس ہونے لگیں سہر آیون الناس دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فعدا اب الحم ویخیل اللہ تس ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا کہ ان کے جادوئی اثر کی وجہ سے وہ دوڑ رہی ہیں یہ ان کو خیال دلایا جا رہا تھا ذہن میں ڈالا جا رہا تھا تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ سہار و الناس لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا دیکھنے کو وہ ان کی لاٹھیاں اور ان کی رسیاں سانپ بن رہی تھیں جب کہ حقیقت میں نہیں بستر حبو ہوں اور انہوں نے بڑا شدید خوف زدہ کیا ان کو بہت زیادہ خوف زدہ کر دیا موسا علیہ السلاۃ السلام بھی ان کو دیکھ کے ڈر گئے تھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ صلاف او صفی نفس ہی, ہی موسا موسا علیہ السلاۃسلام کو جب اللہ سبحانہ ہوا تو نے معاوضہ دیا وہ کہا لاٹھی پھینکو لاٹھی سانور بھی تو روسا علیہ السلام اپنے ہی معوضہ جو ان کو عطا ہو رہا تھا اسے ڈر گئے تو اللہ نے کہا لا تخف ڈریے نا ہم اس کو دوبارہ واپس اس کی عصلی حالت میں لوٹا دیں گے تو یہ زمانہ بڑا جادو کے کمال کا دور تھا تو اسی لیے اللہ سبحانہ حامہ ہوا نے موسا علیہ صلاۃ والسلام کو ان جادوگروں کے جادو سے بھر کے موجے عطا کیے کہ جن کے سامنے وہ جادوگر بھی بے بس ہو کے رہ گئے وہ اوہینہ علا موسا القی اصاک <عَسَاك> ہم نے موسا علیہ صلاۃسلام کی طرف وہی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک فائدہ یا تلقف ما یا <يَفِكُون> تو موسا علیہ السلام نے جو لاٹھی پھینک تو وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے تو علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو وہ بہت بڑا اشدہا بن گیا تو ان کے جھوٹ موٹ کے سانپوں کو نگلنا شروع کر لیا اور نتیجہ کیا ہوا فوا الحق و باقالہ ماکامل جو حق تھا وہ ثابت ہو گیا اور جادو جو جھوٹ اور چھپتے بازی اور مکاری پر مبنی تھا وہ سارے کا سارا باطل ہو گیا فغولی بو ہنالی کون کلب تو اس موقع پر وہ مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے اب یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر جو جادو کرتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے جادو بالکل ہی بے اثر نہیں ہے کچھ لوگ تو کہتے ہیں جادو میں اثر ہی کوئی نہیں اس طرح یہ وہ جماعت المسلمین والے ہیں وہ کہتے ہیں جادو کوئی شعیع نہیں جادو کے سرے سے انکار کرتے ہیں وہ محض شوبدہ بازی کو جادو قرار دیتے حالانکہ شوبدہ بازی اور جادو میں فرق ہے بازی میں اسباب مخفی ہوتے ہیں بس لوگوں کو پتا نہیں ہوتا وہ سارا کچھ اسباب کے تحت ہی ہوتا ہے جبکہ جادوگر میں اسے سے کے بات ہوتی ہے اب رسیوں کو انہوں نے پھینکا تو ان کے ذادوں کی وجہ سے وہ حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی تو اب شمدہ بازی کیا ہوتی ہے کہ ایسا کام کرنا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور دیکھنے والا سمجھے کہ اس نے بڑا تیر مار لیا ہے مثال کے طور پہ شیخ الاسلام مابی المیہ رحمہ اللہ کے سامنے اس صوفیوں کا دور تھا بہت زیادہ تصرف تھا وہ کچھ ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تو وہ کہنے لگے بادشاہ کو کہ ایسے فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ جواب جو نہیں بن رہا تھا بس ابن تیمیہ کو کہو آگ جلائیں ہم بھی اس پہ چھلانگ لگاتے ہیں اور یہ بھی چھلانگ لگائیں جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اللہ نے ان کو بڑی مصیرت دی تھی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یہ بھی منظور ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ان کے کپڑے وہ بھی گرم پانی سے دھوئے جائیں اور ان کو بھی گرم پانی سے غسل کروایا جائے اس کے بعد ٹھیک ہے یہ بھی آگ میں کودے تو وہ اس بات سے انکاری ہو گئے کہتے نہیں پھر نہیں ہم آگ میں ہیں پاشا نے پوچھا کیا گاجرا ہے وجہ کیا کہنے لگے اصل میں مینڈک کی چربی اور ایک خاص قسم کا پتھر ہے اس کو ملا کے یہ چیز تیار کی جاتی ہے جس چیز پہ لگا دیں اس کو آگ نقصان نہیں پہنچاتی آگ نہیں چھوتی تو انہوں نے یہ شوق دہ کرنا تھا آج بھی کئی لوگ آگ پر چل رہے ہیں آگ میں کود رہے ہیں اتنی دیر تک آگ میں آگ میں کھڑے رہے بڑی بلی با کرامت ہے یہ کوئی کرامت نہیں سب چھوٹ کوٹ ہے یہ چیز ہوتی ہے شبدہ اور ہے جادو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید نے جادو کیا تھا یہ حدین ہے اس کے جادو کی وجہ سے آپ نسیان کا شکار ہو گئے بھول جاتے تھے اسی طرح کچھ دن بیمار رہے پھر آخر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے جبریل امین کے ذریعے کچھ کھاد کے ذریعے بتایا کہ وہاں جادو ہے اور یہ وہی کی گئی کہ آپ اس کو نکالیں اور یہ آیات جو ہیں آخری صورتیں دونوں یہ تلاوت کریں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا یہ فرق ہے جادو اور شبدہ بادی میں تو جادو کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے یہاں پر بھی لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یہ نہیں کہ رسیوں کے ساتھ کوئی شبدہ کیا گیا وہ ایک کہتا ہے کہ رسیوں میں انہوں نے پارا بھرا ہوا تھا رسی میں پارا بھرا ہوا ہو تو وہ اس کو دور سے دیکھا جائے اور دیکھنے والا ذرا نظر کو ادھر ادھر گھمائے تو وہ حرکت کرتی نظر آتی ہے یہ اب پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں ہیں کہ نہیں پہلے جب ہم پڑھا کرتے تھے چھوٹے ہوتے ہوئے وہ پلاسٹک کا پیمانہ ہوتا تھا پھٹا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کچھ منظر ہوتے تھے اس کو ایک زاویے سے دیکھیں تو ایک منظر نظر آتا دوسرے زاویے سے دیکھیں تو دوسرا منظر نظر آتا اس طرح کی چیزیں تو اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسیوں کے ساتھ بھی ایسا کچھ کر لیا تھا کہ وہ پارا وغیرہ بھرا ہوا تھا تو وہ رسیاں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئیں جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں سہارو آیون الناس انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا رسیوں کے ساتھ کیا کیا, کیا, کیا, کیا نہیں کیا اس کی بات ہی نہیں کی اللہ نے سہارو آیون الناس یہ جادو آنکھوں پر تھا بہ کی یہ سہارت اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے سجدے میں گر گئے نہیں سجدے میں گرا دیے گئے مطلب یہ کہ چونکہ جادوگر جادو کی حقیقت کو سمجھتے تھے اس لیے موجے کو دیکھ کر وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے جیسے وہ خود نہ گرے ہوں بلکہ اندر سے کسی چیز نے ان کو گرنے پر آبادہ کر دیا ہو اور گرا دیا کالو آ من بالعالمین انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں ربی موسا و ہارون جو موسا اور ہارون کا رب ہے رب العالمین پر ایمان لائے ہیں اگر صرف اتنی بات کہتے تو فرعون لوگوں کو دھوکہ دے سکتا تھا کہ میں ہی تو رب العالمین ہوں فرعون اپنے رب العالمین ہونے کا دعویٰ کرتا تھا انا رب وکم العلیٰ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں تو ساتھ ہی جادوگروں نے کہہ دیا رب العالمین کون جو اور ہارون کا رب ہے تو اب فرعون اور اس کے مشیروں کے پاس کسی طرح ممکن نہ رہا کہ لوگوں کو موسا علیہ سلاۃم السلام کے بارے میں مس گائڈ کر سکیں کہ یہ محض جادوگر ہے موسا کے جادوگر ہونے کا یتیم دلانے کا کوئی راستہ ان کے پاس کاپی لگا کیونکہ جادوگر جو تھے وہ تو مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے اور ایمان لے آئے کالا فرون امن تم قبل ان انآ نالاکم پھر اون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں ان نہ مکرون مکر تو محفل مدینہ یہ ایک طرح کی تدبیر ہے ایک چال ہے جو تم نے چلی ہے شہر میں لتخریجو منہا اہلہ تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو شہر سے نکال باہر کرو فسوفہ تعلوم تو عنقریب تم جان لو گے یعنی فی کہتا ہے کہ میری اجازت سے پہلے تمہیں کوئی حق نہ تھا کہ تم موسا کی برتری اور اس کی کامیابی اور کامرانی کا اعلان کرتے اب چونکہ موسا علیہ السلام نے موضاء لکھایا تھا پھر اس کے سامنے بے بس ہوا پھر نے نے قرار دے دیا کہ یہ جادوگر ہے اور اب چونکہ لوگوں کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا تھا اب یہ کہہ پایا تھا کہ وہ ہم مقابلہ کروائیں گے جادوگروں سے تو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے جو سچا ہوگا اس کی بات مان لی جائے گی اب یہاں موسا علیہ سلا تو سچے ثابت ہو رہے ہیں اب اصولی طور پر تو جو بات طے تھی اس کے مطابق تو فرعون کو اب موسا پر ایمان لانا چاہیے تھا تو اب فل فور اس نے پینترا بنگا کہ طے ٹھیک ہے ایمان تو ہم نے لانا تھا لیکن میری اجازت سے پہلے کیوں میری اجازت کے ساتھ ایمان لانا چاہیے تھا تم تو میری اجازت سے پہلے تم نے یہ کام کیوں کیا آج بھی ہر متقبر اور سرکش یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اور جو وہ کہے اسے ہی صحیح مانے اور اسی کی تشہیر و اشاعت کریں اور اسی طرح دنیا کے ہر حکمران کا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ دلیل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو پھر سزا کی دھمکیاں دیتا ہے جیل پھانسی سولی اور قتل کی دھمکیاں دینے پر اتر آتا ہے اور ایسے قلانین وضاح کرتا ہے جن کی روح سے وہ جرم ثابت کیے بغیر سزا دے سکے یہی کام فرعون نے کیا فرعون نے کہا میری اجازت کے بغیر تم اس پر ایمان لے آئے ہو اب دلیل کے میدان میں چونکہ شکست کھا چکا تھا تو وہ ان کو دھمکی دیتا ہے اور ان پر الزام عائد کرتا ہے فلفور عوام کے سامنے دو الزام لگا دیے فرعون نے پہلا یہ کہ یہ فرعون اپنا موسا علیہ السلام اور ان جادوگروں کی ملی بھگت ہے یہ انہوں نے مل کے چال چلی ہے اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ یہ لوگ اس سازش کے ذریعے مصریوں کو ملک بدر کر کے حکومت پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں اس سے پہلے فصوف طون کہہ کر اس نے دھمکی دی کہ تم انقریب جان لو گے اور پھر دوسری دھمکی دی لا عیدی اکم و ارج العقم میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف سمت سے ضرور کاٹوں گا سنمال وسلی بنک اجمائین پھر میں تم کو ضرور سولی پر چڑھاؤں گا یعنی تم نے میری نافرمانی کی اور مجھ سے پہلے میری اجازت سے پہلے ہی یہ کام کر لیا تمہارا ایک دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا بایاں پاؤں اور دایاں ہاتھ یہ کاٹ کر پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا سولی پر چڑھا دوں گا عام طور پر لوگ سولی اور پھانسی کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ سولی اور شے ہے اور پھانسی اور چیز ہے پھانسی تو گلے میں پھندا ڈال کے لٹکا دیا جاتا ہے جبکہ سولی میں یہ کام نہیں ہوتا سولی میں ایک کھمبا یا وہ بڑی لکڑی سیدھی کھڑی کی جاتی ہے اور ایک لکڑی اس کے اوپر چوڑائی کے رخ باندھ دی جاتی ہے پھر بندے کو اٹھا کے اس کے بازو کو وہ جو چوڑائی کے رخ لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ بازو باندھ دیے جاتے ہیں اور باقی جسم اس کا وہ جو لمبائی کے رخ لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور پھر وہ دھوپ سردی گرمی پرندوں کی نوچ کھسوٹ اور دشمنوں کے تیروں یا نیزوں سے زخمی ہو کے وہی پر بندہ ہار جاتا ہے اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا پیشاب پخانہ اس کا وہیں خارج ہوتا رہتا ہے تو یہ بڑی ذلت والی اور خوفناک قسم کی موت ہوتی ہے صورتہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ و سلیبن کی ضو النقل پھر اور نے کہا تھا میں تمہیں کھجور کے تنوں میں پھانسی دوں گا اور سولی لٹکا ہوں گا تو یہ سولی اور چیز ہے اور پھانسی اور چیز ہے پھانسی کی نسبت بہت خوفناک قسم کی سزا ہے کالو انا الربینا تو انہوں نے کہا ہم نے یقیناً اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے رب کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں یعنی موت سے تو کسی حال میں چھٹکارہ نہیں وہ تو کسی نہ کسی شکل میں ضرور آنی ہے اگر ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ہم نے سولی چڑھ کے مرنا ہے تو اس پر بھی ہمیں کوئی خوشی کوئی غمی نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ خوشی ہے دے دو کہ جان اللہ رب العالمین کے دین کو قبول کرنے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد نکل رہی ہے اور ساتھ ہی کہا تنہا اللہ بھی آیاتنا تو ہمیں اس کے سوا کس چیز کا بدلہ دے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ آیات ہمارے پاس آئیں ربنا نا افرق علیہ صبرا اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اے ہمارے رب ہم پہ صبر انڈیل دے صبر ہم پہ ڈال دے و توفانہ مسلمین اور ہمیں اسلام کی حالت میں فوت کار یہاں پہ ان جادوگروں کی بات اللہ نے نقل کی ہے جو فرعون کے مقابلے فرعون کی طرف سے مقابلے میں اترے تھے منہ علیہ اصلاۃ وسلام کے خلاف کہ یہ مسلمان ہو گئے فرعون نے ان کو دھمکی دی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی گناہ ہے تو صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی کتاب کو مان اپنا بھیجے ہوئے رسول کو مانا ہے کتاب تو مین عدم نہیں ہوئی تھی کتاب اس کے بعد ملی اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور جرم نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ کسی فن کو جاننے والا جتنا اس فن کو جانتا ہے اتنا کوئی اور نہیں جادوگر چونکہ جادو کو جانتے تھے تو موسا علیہ السلام کے معاذے کو دیکھتے ہی فوراً سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اس لیے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایمان بھی اتنا پختہ ہوا کہ انہوں نے جان تک کی پرواہ نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ سے صبر اور استقامت کی دعا مانگی کہ اللہ ہمیں استقامت دے اور ہمیں صبر عطا فرما دے عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلاۃ وسلام پر ایمان لانے کے جرب کی پاداش میں فرعون نے ان کو اصولی چڑھا دیا اور قتل کر دیا لیکن ایسی کوئی بات صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں کتاب و سنت میں کوئی واضح بات نہیں کہ وہ قتل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے نہ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے البتہ جو اگلی آیات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا تھا کہ موسا اور اس پر ایمان لانے والوں کو تو یوں ہی چھوڑ رہا ہے وہ انشاءاللہ کل اس کی تفصیل پڑھیں گے اس سے اشارہ ملتا ہے کہ فرعون اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا جیسے کہ فرعون موسا علیہ السلام کو قتل کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہوا موسا علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی اس نے ارادہ کیا تھا اسی طرح فرعون کے گھر میں سے وہ آدمی رجل المؤمن جو تھا مؤمن آدمی اس کو بھی قتل کرنے کی اس نے سازش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم اور جو تمہاری پیروی کرے گا تم ہی غالب آنے والے رہو گے باشا, باشا.